وَالَّذِي نَفْسُكَ لَا تُخْلِفُ وَمَا أَنْتَ سَامِعٌ قَلْقًا عَاطِفًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُ برادر آپ اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے تو آج آج شلاب سے کچھ دن پہلے میری ملاقات مذہب سے یعنی گلاب خوش تھی اور میں دیکھا کہ وہ بڑے ضروری سے لوں حالات اور اس تفصیلات کی معلوم کی وہ اس پورانہ سالیت کے باوجود دلو کی نماز کے لیے جیکڈ لائن میں اس میں فاصلے کرنے کے پوچھ لے جایا کرتے تھے اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہ سیال پیدا ہوا اس چند کا لم پارٹی کے طور پر اور دنیا میں گزرنے والے دنیا سے گزر جاتے ہیں تو گردوں کے کچھ ذمہ داریاں اور کچھ خرائی ڈال ہیں पर एक जिम्मेदारी ये है कि वो उनकी सजी बस दो इन तमाम चीजों तुझा के इंतजाम के मुताबिक कोई शख्स कुछ नहीं रुक सकती और प्रवेशदार हो लेकिन इंतकाल के बाद ظاہر ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا یہ ذمہ داری ورثہ کی اور زندگی کی ہے کہ وہ تمام کام اور خدمات میں جو سیت کے مطابق ہم جانتے اسی لیے اللہ والوں نے یہ طریقہ ہمیشہ اختیار کیا کہ مرنے سے پہلے وسیعت نامہ اپنا مرکب کرتے اس زمانے میں یہاں وسیعت نامے کا اور وسیعت کا لفظ آئے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی جائیداد اپنے کاروبار کے بارے میں وسیعت کرتے ہوں گے حالانکہ وسیعت نامے میں کہ میرے انتقال کے بعد میری تجیز میری تفصیل اور میرے رکل اور ان تمام چیزوں کے ساتھ کیا برتاؤ اور کیا معاملہ کرنا چاہیے اور یہی وا حضرت مرغا میں گھر ارجا میں جانا صحیح رہ چل رہا ہے بر اللہ والے اور بلی تھے انہوں نے بھی ایک وکی نامہ مرقب کیا اور ان کے مریخ سے حضرت قاضی کاجی سنا پالی پتی اور ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب جی سارسی میں پڑھائی جاتی ہے مالا بد اس کے آخر میں انہوں نے اپنا وکی نامہ درج کیا اور اس نے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو میرے جنازی کی نماز پڑھا ہے وہ سورہ فاتحہ کی کلاوت بھی اس میں کریں حالانکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا بلکہ کسی آیت کی تلاوت بھی نماز جنازہ میں نہیں ہوتی اس میں ثنا درود شریف اور دعائے معافرت تین چیزیں ہوتی ہیں صرف لیکن اس بحث میں میں نہیں جاتا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والے اس بات کے لیے وصیت نامے اپنے مرتب کرتے ہیں کہ میرا حصول کس طریقے پر ہو مجھے کس جگہ دخل کیا جائے میرے ساتھ کس طریقے سے کفن کا برتاؤ کیا جائے یہ ساری باتیں وہ مرتب کرتے ہیں تاکہ کوئی اس کے خلاف نہ کرے تو میں عرض کیا کہ زندوں کے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مرنے والے کے ساتھ کیسا برتاؤ اور سلوک کرنا چاہیے دوسری ذمہ داری زندوں پر یہ ہے کہ وہ اپنے جدا ہونے والے عزیز اور دوست کے لیے عیسائی تمام کریں اور عیسائی کے لیے ضروری نہیں کہ انسان دولت اور پیسے جی کے ذریعے سے کرے بلکہ قرآن قریب کی تلاوت ہے یا اور کوئی نفی عبادت ہے اور انہی نفی عبادتوں میں سے ایک اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر بھی ہے جس کو اس زمانے میں واقف کہا جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر خدا کا اور اس کے رسول کا ذکر ہو یہ ایک عبادت ہے اس عبادت کا ثواب میں جس کو پہنچایا جائے زندگوں کے اوپر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے لیے عیسائی ثواب کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت اصل میں وہی ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کے بعد انسان کی طرف سے ظاہر کی جائے اس لیے کہ منہ دیکھے کہ محبت تو سب کو ہوتی ہے لیکن اصل محبت وہ ہے کہ نظروں سے بھی غائب ہو گئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان اپنی محبت کا اظہار کرے یہ اصل میں محبت ہی ہے اور یہ سبق ایک خاتون نے ایک عورت نے دیا زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور اس زمانے میں ایک عورت خانے قعبہ کا تباف کرنے کے لیے آیا کرتی تھی جس کے بدن پر تھوڑے اور تلسوں کی وجہ سے جسم میں بدو آتی ہے اور حرم کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف لوگوں نے شکایت کی امیر المین سے کہ اس عورت کے آنے سے مسجد میں بدو آتی ہے اور سپہاں نے یہ مسئلہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا لباس یا ایسے کپڑے پہن کے مسجد میں آتا ہے کہ جس سے سب بدو اور تحفظ ہوتا جیسے گوشت کا کام کرنے والے اگر وہ لباس نہ تبدیل کریں اور وہی لباس پہن کر آئیں کہ جس سے وہ گوشت کا کام کرتے ہیں اس میں تبدی آ جاتی ہے تو آپ نے لکھا ہے کہ نمازیوں کو حق ہے کہ ایسے شخص کو سے باہر نکالنا حضرت حوالے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی امیر المومنین نے اس عورت کو بلایا اور بلا کر فرمایا تو او اوبی سی بے کے بلا کسی نئی تم اپنے گھر میں بیٹھو یہاں تمہارے آنے سے حرم والوں کو تکلیف ہوتی ہے اب اگر تم گھر ہی میں بیٹھو گی اور حرم والوں کو تکلیف نہیں ہوگی تو تمہیں گھر بیٹھنے میں اتنا ثواب مل جائے گا جتنا کہ تلاش کرنے میں ملتا ہے اب مت عورت چلی گئی اور تقریباً ایک سال یا دو سال کا زمانہ گزرا وہ نہیں آئی ایک دن اس کے خیال میں پھر یہ بات آئی کہ میں جاؤں اور جا کر جس امیر المومنین نے مجھے منع کیا تھا میں ان کی اجازت سے پھر تباہ کروں جب وہ حرم میں داخل ہوئی تو جس شخص نے امیر المومنین کو منع کرتے ہوئے دیکھا تھا اس نے اس عورت کو دیکھ کے یہ کہا کہ جس نے تجھے منع کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو دل کھول کے تباہ کر وہ عورت کہنے لگی کہ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا جس نے مجھے منع کیا تھا اس نے کہا کہ ہاں ان کا انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ بس اب میں اپنی پوری زندگی گھر میں بیٹھوں گی اب میں طواف نہیں کروں گی اس لیے کہ یہ مرمت کے خلاف ہے کہ میں زندگی میں تو ان کا کہنا مانگوں اور مرنے کے بعد ان کا کہنا نہ مانگوں جس سے معلوم ہوا کہ اصل مروت یہ ہے اصل انسانیت یہ ہے کہ انسان نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی ایسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ نظروں کے سامنے کیا جاتا ہے اس لیے عیسائی سواب ایک محبت کی نشانی کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گزرنے والے کو دنیا کی کوئی نعمت فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس ثواب کے جو آپ کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے یا بخشا جاتا ہے یا اس کے اپنے امال اور اس کا اپنا ایمان کام ہوتا ہے اور کوئی چیز کام ہو جاتی ہے ایک بڑے جابر اور ظالم بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی کو بولنا نہیں دیتا تھا بہت ہی ثابت اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے اس کی زبان بند ہو گئی بے ہوش تھا اور جب نزا کا وقت شروع ہوا تو اس کے منہ سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے سمجھ میں نہیں آتے کسی نے کان لگا کے سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور انتقال ہونے والا ہے سننے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ہلاکا انی سلطانیہ ماں اگنا انی مالیا حلق انی سلطانیہ ماں االیہ میری سلطنت اور میرا اقتدار بھی ختم ہو گیا اور آج میری دولت اور میرے مال نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا دنیا کی کوئی نعمت فائدہ نہیں پہنچا سکتی یا ایمان و عمل فائدہ پہنچاتا ہے اور یا عشاء کے ثواب سے یہ بھی بڑی ہمدردی ہے عیسا کے دباب کے لیے کوشش کرنی چاہیے بہرحال اسی سلسلے میں چند کلمات بات اس وقت بیان کریں اور اس وقت خیال یہ ہوا کہ ہم اور آپ دنیا کے دھندوں میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ شاید مشکل سے کبھی موقع ملتا ہے کہ انسان اپنی موت کو یا عالم آخرت کو یاد کرے مشکل سے موقع ہوتا ہے لیکن کم سے کم اگر تعزیت اور انصال ثواب کا موقع ہو تو وہاں کو آدمی آ کر رکھ کو اور اپنی موت کو رکھ کر حدیث میں آتا ہے کہ تم قبرستان جاؤ اور جب تم قبرستان میں داخل ہو تو ان کو اہل حضور کو سلام کرو اور یہ بھی کہہ دو السلام علیکم یا اہل عبور اناراجم عن ان قریب ہی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان قریب آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں اور ہماری مو کا وقت بھی ہمارا قریب ہے تو مطلب یہ ہے کہ موت کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی انسان کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے اس لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بلاوت کی ہے صرف تک جمع اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی اور زندگی کے بعد موت بلکہ پہلے کے پیدائش سے پہلے پیدائش کے بعد اور موت کے بعد ان تینوں جہانوں کا اور تینوں عالموں کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان تین حالتوں کے سوا کوئی اور حالت چوتھی نہیں ہے انسان کے وجود سے پہلے انسان کے وجود کے بعد انسان کی موت کے بعد تین حالت علامہ ابن جوزی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے مواز العمر انسان کی عمر اور زندگی کے کتنے موسم ہیں جیسے گرمی سردی برسات خیزہ کا موسم جس طرح آپ کی زندگی میں بہت سے موسم آتے ہیں اسی طریقے سے انسان کی زندگی جو ہے سمجھیے کہ یہ ایک سفر ہے اور اس سفر کے اندر کتنے اسٹیشن آتے ہیں ان سب کا تو اس کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کہ جب انسان اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو شکن مادر میں رچو کا سفر کرتے ہیں یہاں سے اس کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے اور شکماد میں بھی ایک دن نہیں دو دن نہیں نو مہینے تک اللہ تعالیٰ اس کو شکن مادر میں رکھتے ہیں اور قرآن کریم کی اسی آیت کے سلسلے میں مفصری نے لکھا ہے کہ چالیس چالیس دنوں کے بعد اس کی حالتیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے ہر چالیس دن کے بعد اور آپ اندازہ لگائیے کہ چالیس چالیس دن کی تبدیلیوں کے بعد نو مہینے کا زمانہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرماتی ہے پھر وہ دنیا میں آتا ہے وہ. خلق نل مطلق نل مبغتا یہ سب وہ درجے ہیں جو نو مہینے کے عرصے میں انسان طے کرتا ہے علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب نو مہینے کا زمانہ پورا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تو اس کنڈ اور اندھیرے مکان کو چھوڑ دے یہ گندا اور لنیز مکان ہے یہاں ہوا نہیں روشنی یہاں روشم کے کپڑے نہیں یہاں پر پینے اور کھانے کے لیے دودھ نہیں اور اس مکان کو چھوڑ کر میں تجھے ایک ایسی جگہ لے چلنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بجلی کی روشنی ہوگی جہاں اچھی اچھی ہوائیں ہوں گی جہاں ریشم کے بستر پہ تجھے لٹایا جائے گا جہاں تیرے جسم پر کپڑے ہوں گے جہاں پھلوں کی تجھے ڈیزائن ملیں گی میں تجھے ایسی بھی لے جانا چاہتا ہوں اللہ میں ابن جو میں لکھا کہ وہ انسان اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے ڈرتا ہے کہتا ہے کہ تم نے باغ کو مجھے بڑا ہرا بھرا دکھایا ہے مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ کالی کوٹری چھوڑنے کے بعد اگر وہ مجھے باغ نہ ملا تو یہ بھی ہاتھ سے جائیں گے میں, میں اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ جس حال میں اس وقت موجود ہے اس حال کو چھوڑ کے عظیلی حالت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن وقت پورا ہو جانے کے بعد قدرت کے ہاتھ زبردستی شکر میں مادر سے اسے باہر لے آتے ہیں اب جب وہ شکم میں مادر سے باہر آتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی دنیا میں کسی انسان کے بچے کو آپ نے کبھی ہنستے ہوئے پیدا ہوتے دیکھا پیسہ لگاتے ہوئے پیدا ہوتے دیکھا نہیں روتا ہوا پیدا ہوتا اور یہ عجیب بات ہے کہ جس وقت بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ ولادت ہو گئی اور رونا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ بچے کی ولادت لاگت ہوئی بلکہ اگر روئے نہیں اور خاموش ہو تو سمجھا جائے گا کہ شاید زندہ نہیں ہے دنیا کے تمام انسانوں کے یہاں یہ طریقہ ہے کہ بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے مرد ہو یا عورت ہو رہی یہ بات کے روتا کیوں ہے اس کے لیے ایک بات تو علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس جگہ نو مہینے اپنا وقت گزار چکا ہے اس سے اتنا انس پیدا ہو گیا کہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن جب فرشتے اس کو زبردستی باہر لے آئے ہیں تو اس مکان کی جدائی پر رو رہا ہے لیکن نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مکان کی جدائی پر رو رہا ہے یا کس وجہ سے رو مگر اللہ والوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ جب بچہ روتا ہوا دنیا کے اندر آتا ہے تو آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا کہ اس بچے کا کوئی ساتھ دینے والا ہے دنیا کوئی ساتھ دینے والا نہیں اس لیے کہ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے کوئی مٹھائی منگوا رہا ہے کوئی خوشی کی انتظامات کر رہا ہے کوئی تجا کر رہا ہے لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ اے انسان آج پہلا دن ہے دنیا میں تجھے آئے ہوئے نے اس دنیا کی بے وفائی کو دیکھا کہ رونے میں تیرا کون ساتھی بلکہ تو رو رہا ہے اور سب کچھ منا ہے کسی نے صحیح کہا کہ واقعی اس دنیا میں قدم رکھتے ہی مجھے یہ پتا چلا کہ یہ دنیا آنے کے قابل نہیں تھی اور مایا تو نال سرکش گل دے وفاؤ لال دورگ نال سرکس و, نحال و وفا لال دور دری چمن بچے امید آشیاں بندم اس باغ میں گھونسلہ بنانے کو جی نہیں چاہتا اس لیے کہ جس درخت کو میں دیکھتا ہوں وہ درخت بے وفا نظر آتا ہے گل پاؤ لالا دور دری چمن بچے امید آشیاں بندم اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اے انسان ذرا سبق حاصل کرنے اس دنیا کے اندر کے تو آیا ہے روتا ہوا گھر والے سے وہ سبک رہے کسی نے سے اور میں نے یہ بات اس لیے ارد کی کہ اللہ والے اس سے بھی سبق دینا چاہتے ہیں اور وہ ہے کہ اے انسان اگر تیرے رونے پر کسی نے ساتھ نہیں دیا تو کم سے کم ہو ذرا ایسا کرو کہ دنیا میں تم اپنی زندگی اس طرح پر گزار کے جاؤ کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم ہنستے ہوئے جانا اور سارے گھر والوں کو رولا معاملہ اونچا کرتے ہیں جب تم آئے ہو تو تم روتے ہوئے آئے سارے گھر والے ہنس رہے تھے اور جب تم دنیا سے جاؤ تو تم ہنستے ہوئے جانا گھر والوں کو رولا جانا پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ہنستا ہوا کون جاتا ہے ہنستا ہوا وہ جاتا ہے کہ جس کا حساب اللہ کتاب بات ہے اس لیے کہ اگر کسی آدمی کا حساب و کتاب صاف نہیں امام غزالی نے ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی میت کو اٹھا کر لے جاتے ہیں لکھا ہے کہ اگر وہ نیک ہے اگر وہ اتاہ گزار اور فرما بردار تھا تو وہ اس طرح خوش ہوتا ہے کہ اس طرح کسی دلہن کو بنا سوار کے آپ اس کو اس کے شوہر کے پاس پہنچا رہے ہیں اور آج اس کو دلہن بنانے میں جتنی خوشی ہے اتنا اس کو یہاں سے اٹھا کے یہ جانے میں خوشی ہے اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر یہ نافرمان تھا تو اس کے اٹھاتے ہی اتنی زور سے چیختا ہے اتنی زور سے چیختا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اٹھانے والے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں کیا کوئی مجھے آج بچانے والا نہیں ہے اس طریقے سے چلاتا چل ہے جس طرح کسی کو لے جا کر پولیس والوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہو اس طریقے پر چلاتا چل ہے امام غزالی نے لکھا ہے یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس کی چیخ اور پکار زندہ نہیں سنتے ورنہ اگر کہیں سنتے تو اس کی چیخ تو بن جاتے اس لیے میں نے ارض کیا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آیا ہے روتا ہوا ہم ہنستے تھے اور اب جب تم دنیا سے جاؤ تو ہنستے ہوئے جاؤ تمہارا حساب خدا سے پا ہوتا ہو اور دنیا کو رولا جاؤ یعنی سب تمہاری قدر کر مجھے کسی عارف کے دو شور یاد آ گئے فرمایا کہ یاد داری سی وقت زادن تو یادداری کے وقت جا دن تو یادداری کے وقت جا دیں تو ہم اخندہ بدنگ تریا یاداری کے وقت مردن گریا ہم چنازی کے وقت مردن کو ہم اگر گریاں چوند تو خندہ اب تمہیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ جس طریقے سے تم ہستے ہوئے جاؤ اور سارے گھر والوں کو ساری دنیا کو ہو میں نے حل یہ ایک اسٹیشن کے جب شکل مادر سے انسان آ جاتا ہے باہر یہاں کی ہوا کھاتا ہے یہاں کی روشنی دیکھتا ہے یہاں کے پھل کا ارتھ ملتا ہے فروش پوچھتا ہے کہ میں تمہیں لا رہا تھا تم آنا نہیں چاہتے اس اب کیا رائے ہے تمہیں بتاؤ ہم تمہیں دوبارہ اسی اپنے اندھیرے مکان میں پہنچا دیں وہ کہے گا کہ نہیں میں معافی چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اندھیرے اور غلیز مکان کے اندر تو میں تھا مگر مجھے آپ کے وعدے پر مجھے یقین نہیں آتا تھا اس لیے میں آنے سے انکار کرتا تھا اور اب میں نے دیکھ لیا ہے اب میں یہاں کی لذتوں کو چھوڑ کے واپس جانے کے لیے تیار اللہ مری دو فرماتے ہیں یہ ایک منزل تھی اور آگے چلیے اس کے بعد یہی صاحب زیادہ تھوڑا بڑے ہو گئے اور مکتب میں داخل کرنے کے قابل ہو گئے آج اس بچے کو ایک نئی دنیا میں آپ لے جانا چاہتے ہیں اس کا نام اسکول مکتب مدرسہ بچہ پوچھتا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہیں باپ نے کہا کہ تمہیں آج مدرسے لے جا رہے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے وہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے سبق پڑھایا جاتا ہے اور جس کو سبق یاد نہیں ہوتا اس کو گرغا بنایا جاتا ہے پمچیاں دی جاتی ہے اور وہاں پر وقت کی پابندی ہے تو وہ کہتا ہے میں کسی طریقے سے بھی اپنی آزادی کو چھوڑ کے مکسب میں جانے کے لیے تیار نہیں اس کو آپ کے گھر والے ایک ہاتھ پکڑتا ہے دو آدمی ٹانگے پکڑتے ہیں اور اٹھا کر اس کو مدد دیتے ہیں زبردستی وہاں پر جا کر علم حاصل کرتا ہے اور جب علم کی لذت آتی ہے اب اگر آپ اس سے کہیں کہ چلو تمہیں جہالت کی طرف واپس لے جائے وہ کہے گا نہیں میں نے پہلے علم کا مزہ نہیں چکھا تھا اس لیے میں ڈر رہا تھا اور مزہ چکھنے کے بعد اب میں واپس جانے تو اب اگر آپ اس سے کہیں کہ چلو تمہیں جہالت کی طرف واپس لے جائے وہ کہے گا نہیں میں نے پہلے علم کا مزہ نہیں چکھا تھا اس لیے میں ڈر رہا تھا اور مزہ چکھنے کے بعد اب میں واپس جانے کو تیار ہوں علم کا بھی ایک مزہ ہے اور خدا کی قسم علم کا مزہ اتنا بڑا مزہ ہے کہ ایک انسان علم ان کے بدلے میں ہفتے علم کی, کی سلطنت لینے کے لیے تیار سے ہے بشرکے کے مزہ آ ہے کیا عبد العزیز صاحب محدث جس دہلی اللہ علیہ کی ایک تفصیل ہے فارسی میں تفسیر عزیزی یا فخر عزیز کے نام سے مشہور ہے اور وہ یہاں بھی ملتی ہے اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ خلفائے ببو عباسیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ تھا اور وہ خلیفہ بڑا نام بر تو مشہور ایک شخص نے اس سے جا کے یہ کہا کہ میں آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسی نوکری نہیں کہ آپ مجھے دروازے پہ بٹھا دیں سودا لے آؤ بازار سے جا کے تم ہمارے منیجر بن جاؤ میں میں ایسی ملازمت کرنا چاہتا ہوں کہ میں براہ راست ہر وقت آپ کی خدمت ہوں آپ کو جوتا اٹھا کے دے دیا آپ کو کپڑے پہنا دیے آپ کو کھانا لا کے دے دیا میں بالکل پرسنل اور ذاتی اسٹاف کے اندر آپ کے داخل ہونا چاہتا ہوں خلیفہ نے کہا کہ اس خدمت کے لیے تو تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا بغیر اس کے لیے اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجھے فرماتے ہیں تو میں علم حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں امام غزالی کا زمانہ ہے یہ مدرسے نظامیہ بغداد میں داخل ہوا اور وہاں پر پڑھنے لگے ایک ہی سال گزرا تھا خلیفہ نے اسے پھر بلایا اور بلا کر باتیں کی گفتگو کی گفتگو سے یہ پتا چلا کہ اب اس میں ایک کا اثر آ گیا خلیفہ نے کہا کہ تم نے یہ خواہد ظاہر کی تھی کہ تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ اب تمہیں کچھ علم حاصل ہو گیا اب اگر تم چاہو تو میرے ملازمت لگا داخل ہو چاہو. تو وہ ہنسنے لگا اور ہنس کر جو اس نے جواب دیا ہے اس علاقے کے رہنے والوں کو تو فارسی سے زیادہ مناسبت ہے وہ الفاظ ہی آپ کو میں نقل کر دوں اور بڑے پیارے الفاظ اس نے خلیفہ سے یہ کہا کہ وقتے کے من قابل خدمت شمع بودم جب میں اپنی جہانت کی وجہ سے آپ کی خدمت کرنے کے قابل تھا وقتے کے من قابل خدمت شمع بودم خدمت مرا قبول نہ کر دے تو آپ نے میری خدمت کو قبول نہیں کیا وہ تو میری جہریت کا زمانہ تھا پاگل پنے کا زمانہ تھا جو میں نے یہ خیال ظاہر کر دیا کہ حضور آپ کے خدمت کرنا چاہتے وقت من قابل خدمت شمع خدمت مرا قبول نہ کر دے حالانکہ من قابل خدمت خدا شدم من خدمت شمارا قبول نہ کر اور اب جب کہ اللہ نے مجھے خدا کی خدمت کے قابل بنا دیا ہے اور اللہ کی بندگی کے قابل بنا دیا ہے اب اگر آپ بھی کہے تو میں آپ کی خدمت قبول کروں میرے دوست کو تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیے کہ اس انسان کو اتنا پوچھا آدمی کس نے بنا دیا اس کو علم کی ضرورت بنا دیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم کا بھی ایک مزہ ہے علم کی بھی ایک چاشنی ہے جب مکسب میں جا کر مدرسے میں جا کے علم حاصل ہو گیا تو کہتا ہے میں آتا نہیں تھا پڑھنے کے لیے میرے باپ مجھ کو زبردستی اٹھا کے لائے تھے لیکن آج علم کا مزہ چڑھنے کے بعد پتا چلا کہ واقعی علم اتنی مزے دار یہ دوسرا اسٹیشن ہے یہ دوسرا موقع ہے اور اللہ ابن نے عجیب کمال کیا ہے <laughs> لکھا ہے کہ ہر موسم میں انسان کے شوق بدل جاتے ہیں ہر موسم میں آب و ہوا بدل جاتی ہے ہر موسم میں انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں <laughs> یعنی اگر گرمی کے موسم میں اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ برف میں لگی ہوئی ٹھنڈی بدلتی ہے تو قدرتی بات یہ ہے کہ جب سردی کا انتہائی ٹھنڈا موسم آئے گا آپ کی یہ خواہش بدل جائے انسان کی خواہشات اور جذبات کا تعلق وقت سے بھی ہے جگہ سے بھی بازی جگہ ایسی ہے کہ انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں بازی جگہ ایسی ہے کہ خواہش انسان کے دل میں نہیں پیدا ہوتی آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جتنے لوگ حجب اللہ کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ کا قیام کرتے ہیں کسی مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ آج ہے نہیں چاہتا کسی کا جی چاہتا ہے کہ آج بیٹھ کے شطرنج کسی کا جی چاہتا ہے کہ آج بیٹھ کے بریج کھیل کیوں اس لیے کہ اس مقام کی اس جگہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کی غلط خواہشات انسان میں پیدا نہیں ہوتی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جلدی چلو رہو من تم دن ریاضی جنم جگہ پہ جائے چلو کسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچ کے سلاخ و سلام پیش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تمنا پیدا ہوتی ہے حضرت مولانا تھانت اللہ علیہ سے میں نے یہ واقعہ سنا حضرت شیخ شہدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کسی شخص نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت جی آپ نے جنت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہر چیز جس چیز کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوگی جنت میں مل جائے گی تو کیا جنت میں حقہ بھی ملے گا یا نہیں وہ کہیں حکے کا شوقی اور آدی ہوگا اس نے یہ سوچا کہ یہ پوچھو جنت میں اگر حقہ نہیں تو کچھ بھی ہو حضرت شہم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو ضرور ملے گا لیکن جنت میں جانے والے کے دل میں ایسی غریب خواہش کبھی پیدا نہیں پڑی ہو. معلوم ہوا کہ بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ غلط مقامات اور غلط جگہ کی وجہ سے انسان میں ایسے خیالات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں معلوم ہوا گرمی میں ٹھنڈی چیزوں کا شوق ہوتا ہے سردی میں گرم چیزوں کا شوق ہوتا ہے اسی طرح اللہ میں اب نے لکھا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ آج اس کے جذبات اور اس کا شوق کا معیار الگ ہے آگے بدل جائے گا فرمایا کہ آج جب کہ اسے تم گود میں کھلا رہے ہو رو رہا ہے پڑا پڑا لیکن اگر کنستر کہیں رکھا ہوا ہے اور کنستر کو لے کے زور زور سے بجانا شروع کرو اور چپ ہو جائے لیکن آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ جب یہ بی اے ایم اے کر لے گا تو میں یہی کنستر جو ہے اس کے پاس لے جا کے بجاؤں گا تب بھی چپ ہو جائے گا میں اس لیے کہ جس موسم کے اندر جس منزل کے اندر آج یہ ہے آج اس کا معیار یہ ہے کل جب موسم بدل جائے گا تو اس کا معیار بھی تبدیل ہو جائے گا اس سے ایک عجیب بات پیدا ہوئی ہندوستان میں الہباد ایک مشہور جگہ تھی وہاں ایک قومی اور گسلے شاہی پیدا ہوئے اکبر لاہ کے نام سے مشہور اور اکبر کی اگر کبھی تصویر آپ نے دیکھی ہو تو معلوم ہوگا تھا تو وہ جج لیکن حقیقت میں ایک بڑا صوفی اللہ بالکل ان کے صاحبزادے جب ولایت جانے لگے پڑھنے کے لیے کم عمری میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ابا جان مجھے ایک ایسی گیم کی ضرورت ہے جس پہ گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہو جج صاحب نے بہت بازار میں ڈھونڈھی کوئی گیند نہیں لی لوکا چلا گیا اور وہاں جا کر بیرسٹری بھی پاس کی وہیں پر کسی میل سے شادی بھی کر لی وہیں اس کے بچے بھی ہو گئے وہیں اس کو ایک بڑا عہدہ بھی مل گیا اور اکبر الہ آبادی بہت ہوتے تھے اس کے لیے اور اپنے بیٹے جی کے لیے یہ اشار لکھے ہیں کھا کے لندن کی ہوا اہد وفا بھول گیا کیک کو چکے سویوں کا مزہ ڈوبی گیا واپس نہیں جو آتا کیا اس کا منتظر ہے ماںتاحال ہو لے بے چارا پاس بت لے بہت سنی لیکن اکبر نے یہ کیا کہ اس کے جانے کے بعد ایک دن بازار میں گیند مل گئی جس پہ گولے کی تصویر بنی اکبر نے اسے خرید لیا اور خرید سے لے کے اپنے بچے بنا دی اب صاحب جاتے جب تشریف لائے ہیں لندن سے واپس تو داڑھی گوچ والے بیوی بچوں والے سرکاری ملازمت میں انہوں نے حکام کی دعوت کی دی. میرا بیٹا لوگ بل سے آیا ہے بڑے بڑے اور بڑے بڑے حکام سب کے سب جمع ہوئے جب دعوت ختم ہو گئی ابھی لوگ اپنی جگہ موجود ہیں اکبر گئے اور جا کے اس بکس میں سے جا کے وہ گیند لے کے آئے جس پہ گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی اور سب کے سامنے اپنے بیٹے کو جو خود بڑا ہاتھی ہے اس کو پیش کرتے ہیں بیٹا تمہیں ایسی گیند کا شوق تھا جس پہ گھوڑے کی تصویر ہو میں نے تمہارے لیے رکھی تھی وہ سم اب وہ دیکھا جو ہے وہ شرم کے مارے ہاتھ بھی لگا سب یہ بار بار کہہ رہا ہے جو لوگ حکام جمع تھے وہ سوچنے لگے کہ بڑے میاں کو کیا ہو گیا کھٹیا گئے اپنے بچے کو گیند دے اتنا بڑا ہاتھی اکبر الہ آبادی نے سب سے کہا آپ مجھے پاگل اور بے وقوف نہ سمجھیں میں جانتا ہوں کہ آج یہ میرا بچہ جو ایک بڑا حاکم ہو گیا شاہد اولاد ہو گیا اور شاہد منصب ہو گیا لے لیتے ہوئے شرما رہا ہے میں پاگل نہیں ہوں مگر میں اپنے بیٹے کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں اور وہ سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ بیٹا آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو آج سے دس سال پہلے جس چیز کا تمہیں شوق تھا دس سال کے بعد آج اس شوق کا نام لے تو کے بھی تمہیں شرم آتی ہے یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ کل تمہیں اسی چیز کا شوق تھا آج تمہارے لیے باغی سے شرم ہے تو بیٹا میں تمہیں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں اپنے پیچھے کوئی ایسا شوق نہ لگا لو لینا جو آخرت کی زندگی میں تمہیں شرمندہ ہونا تھا اس میں تمہیں شرمندگی اور خجانت میں نہ ہوگا لوگ سمجھ گئے کہ واقعی کتنا اعلیٰ سبق دیا ہے جس سے معلوم ہوا ایک موسم عمر کا ایسا آتا ہے کہ گیند سے دلچسپی ہے ایک موسم ایسا آتا ہے کہ کتاب سے دلچسپی ہے اور پھر ایک موسم ایسا آتا ہے کہ کسی چیز سے دلچسپی ہے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جہاں تک انسان پہنچتا ہے کہ اب کیسا ہو چکے لال بلائیں سب تمام ایک مرگے نا نہ گہانی اور اب کسی چیز پہ میرا کھڑ نہیں سکتا یہ دنیا کی زندگی عجب کسم کا حقیمانہ فلسفہ ہے یہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے زیادہ دلچسپ چیز کوئی ہے. اور جب رہتے رہتے پچاس ساٹھ سال کا زمانہ گزر جائے پچاس ساٹھ زیادہ صاحب روح المانی علامہ آلو کی بغدادی بغداد میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کی تفسیر ہے روح المانی تیس جن جو اس کی اور ان کے خاندان کے لوگ ابھی تک بغداد میں زندہ ہیں انہوں نے تفسیر اہل مہانی میں ایک بات لکھی ہے اور وہ یہ لکھی کہ حضرت نے معیے ملک الموت سے اللہ تعالی نے یہ سوال کیا کیا دنیا میں کسی مرنے والے پر آپ کو طرف آیا یا کسی مرنے والے سے آپ نے کوئی سوال کیا ملک الموت یہ کہے گا کہ ایک شخص پر مجھے طرف آیا تھا اور وہ تھا کہ جو ایک کشتی کے اندر پیدا ہوا ایک دن کی اس کی عمر تھی کے تخ ٹوٹ گئے اور اس کی ماں اور بچہ ایک تختے کے اوپر چلے جا رہے ہیں اور خدا کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر دی جائے اس وقت مجھے طرف آیا کہ یہ ایک دن کا بچہ اور کوئی عزیز اور رشتے دار جہاں موجود نہیں ہے ماں کی موت کے لیے حکم آ گیا ہے یہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گا مجھے طرف آیا اور ایک مجھے اس وقت طرف آیا کہ جب ایک شخص نے جنت کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑا شاندار باغ بنایا وہ کی جنت اور اس نے باغ بنا کر دنیا کی نعمتیں اس میں جمع کی اب خدا کی جنت کا مقابلہ تو بے شک تو کر سکتا ہے لیکن اس جنت میں خدا کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا جب اس کے افتتاح کرنے کے لیے گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے ایک قدم اندر رکھا ہے ایک قدم باہر ہے تو حکم آ گیا کہ اس کی روح کب کر لی جائے ملک الموت کہتا ہے ایک اس دن مجھے طرف آیا کہ یہ شخص جس نے اتنی محنت سے باغ بنایا ہے آج داخل ہو کے دیکھا بھی نہیں ہے کہ موت کا حکم آ گیا حدیث میں آتا ہے کہ آپ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تجھے دو آدمیوں پر رحم آیا وہ دو نہیں ہے ایک ہی ہے وہ آدمی یہ جو آگے چل کر سبدارد بن گیا ہے یہ سبدارد وہی ہے جو ایک دن کا چھوڑ کر جس کی ماں مر گئی تھی یہی وہ شخص ہے جو آگے چل کر سبدارت بن رہے دو نہیں ایک ہی ہے. اور دوسرا سوال کیا تین کسی مرنے والے سے کچھ پوچھا ملک موت یہ کہے گا کہ میرا کسی انسان سے پوچھنے کو جی نہیں چاہا اس لیے کہ میں نے کہا تو یہ ابھی ابھی کل کو اپنا بستر لے کے آئے تھے ابھی بستر کھولا بھی نہیں تھا تو بستر باندھنے کا حکم ہو گیا ان سے کیا پوچھا مجھے کچھ شرم آتی تھی کسی انسان سے نہیں پہنچا اس لیے کہ ساٹھ سال یا ستر سال یا سو سال کی زندگی ایسی ہے جیسے ہوا کا جھونکہ آیا کر کے جشن نگن میں بدل جاتا ایک بڑے اللہ والے عارف نے ایک بات لکھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں طرف کان کے اندر اقامت آمد تکبیر کہی جاتی یہ عام طریقہ مسلمانوں میں ہے اور یہ سندر طریقہ ہے سرکار دو عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کان میں ازان الٹے کان میں تقدیر کسی موجود سے اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں آیا ہے اس کو مسلمان بنانے کے لیے تو یہ بات تو اس لیے غلط ہے کہ اول تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ تو مسلمان ہے ہی مسلمان بنانے کا سوال نہیں بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو بچہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ بچہ بھی شکرت اسلام سے پیدا ہوا کلو مولوی فکر اسلام حجی اور, اور بچہ کے گھر میں بھی فلاحی اسلام سے پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو نصرانی یہودی اور مجوسی بناتے ہیں مسلمان بنانے کے لیے بھی اچھا اگر مسلمان بنانے کے لیے ہوتا تو بھائی کان میں کلمہ شہادت میں ہوں اللہ کے عارف بندوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے سبحان اللہ لکھا ہے کہ یہ حضرت مہمان جو ابھی ابھی آئے ہیں آتے ہی آج ان کے ایک کان میں اذان دوسرے کان میں تکبیر کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے آپ کی اذان بھی ہو گئی آپ کی تکبیر بھی ہو گئی اب جماعت جنازے کی خبر ہوگی باقی ہے یعنی آپ کی زندگی کل اتنی ہے جتنی دیر میں تقبیر کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے آپ کی اذان ہو چکی ہے آپ کی تصویر ہو چکی ہے اور جماعت جنازے کی نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہونے باقی ہے اتنا وقفہ ہے جس کے لیے آپ آئے کہ یہ بتایا جاتا ہے فرشتے سے سوال کیا اس نے کہا میں نے کسی سے لے لیکن میں نے حضرت الحمد للہ سلاۃ السلام سے سوال کیا وجہ یہ تھی کہ ان کو سات سال کی عمر نہیں ملی سو کی نہیں ملی دو سو کی نہیں ملی پانچ سو کی نہیں ملی ایک ہزار پچاس سال کی عمر ملی. اور یہ ایک ہزار پچاس سال کوئی تاریخ کی کتاب کا نہیں تو میں چلی کہ آئیں فلدیم الفلت حضرت نو علیہ والسلام کے بارے میں یہ کہ فلد سفی الف الفال <تصفيق> الفلت ایک ہزار نو سو پچاس کا گویا مدت قیام مدت سب لوگ حضرت یو علیہ صلاح وسلام کی اڑانے کریم نے بیان کی ہے ساڑھے نو سو سال حضرت یو علیہ صلاط وسلام اپنے قوم کے اندر تب کرتے رہے ساڑھے نو سو سال اور جب یہ چالیس سال کی عمر میں ہوئے ہیں تو اور طوفان لوگ کے بعد سات سال اور زندہ رہے جس کا مطلب یہ ہے چالیس ادھر کے ساتھ طوفان لوگ کے بعد سو یہ ہو گئے ساڑھے نو سو بدت کے ایک ہزار پچاس سال کی عمر حضرت سے دو ہزار کی سلاقے میں سلام ملک الموت کہتا ہے کہ کسی اور سے پوچھتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی میں نے یہ سوال حضرت جو علیہ سلاق و سے کیا اس آپ نے تو دنیا کے تمام حالات دیکھے اور آپ کی زندگی میں 6 یا سات نسلوں گزرتے حضرت نوح علیہ السلات و کی موجودگی میں ایک نسل نہیں تھی ایک آج دی. آئی گزرتی دوسری آئی تیسری آئی اور ہر مرتبہ حضرت صلی سلامت علام کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ بے ایمان ہے ممکن ہے ان کی اولاد دیکھو پھر اعتباہ میں کیا جائے یہ بھی خراب نکلے ممکن ہے کہ ان کی نسل اچھی آئے گی پھر وہ بھی خراب نکل یہ خیال لوگ ممکن ہے کہ پھر ان کی نسل اچھی آئے کیا. سات نسلوں میں جب متبادر دیکھا کہ ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ خراب ہے دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ اس کو قوم کو تباہ و برباد کر دے اس لیے کہ یہ قوم اگر آئندہ کوئی نسل پیدا کرے گی وہ اس سے زیادہ خراب آئے گی اس سے بہتر نہیں آئے گی طوفان کے ذریعے سے چہلہ ہم لو کے مو والے یہ سلام تو سے یہ پوچھا کیا پوچھا الفاظ سوال کے یہ ہیں کیسا بجٹ سب دنیا اے آپ کو دنیا میں ایک ہزار پچاس سال کی زندگی ملی ہے آپ بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا میں نے یہ سوال کسی انسان سے اسی لیے نہیں کیا وہ بیچارہ تو ابھی آ کے رستر کھولنے بھی نہیں پاتا تھا کہ جس رستر بن جاتا تھا لیکن آپ کو تو ایک ہزار پچاس سال کی نہیں مل کیسا مجھے جب تک دنیا صاحب الحمانی نے حضرت لوہ علیہ سلاط وسلام کا جواب نقل کیا ہے لکھا ہے کہ حضرت لو علیہ سلاط والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مسلحہ آپ نے دنیا کے بارے میں سوال کیا کہ کیسا پایا سنیے جواب مسلحہ قداری داری بابا میں نے دنیا کو اس مکان کی طرح پر پایا ہے جس کے دو دروازے ہوتے ہیں ایک اس سڑک پر ایک اس سڑک پر ایک ادھر کھلتا ہے ایک ادھر کھلتا ہے مسل و حاق کا دارم لہاب میں اس مکان کی طرح دنیا کو پایا کہ اس مکان اس دو دروازے جس گھر کے ہوتے ہیں فرمایا کہ دخل تو باہر و حرض کو من آخر میں ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل کے چلا آیا بس اتنی میری زندگی سے جتنا پار کرنے میں ہوتی ہے مجھے نہیں پتا کہ اس گھر میں کیا تھا ایک ہزار پچاس سال کی زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے گزر گئی کہ اس دروازے کو اس دروازے تک پار کرنے میں جس طرح گزر جاتی ہے مجھے یہ معلوم بھی نہیں کہ اس گھر کے اندر کیسے تو میرے دوستوں اگر حضرت میل سلاسلام کے ایک ہزار پچاس سال بھی اگر چشم چشمے میں اور لبے کے اندر گزر جاتے ہیں تو باقی تو کسی کی زندگی کا سوال سوالی پڑتا اس لیے جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک ایسا بھی آتا ہے کہ کیسا اب مجھے کسی چیز کا شوق نہیں رہا کیسا ہے اے اللہ اب مجھے اٹھاتے کسی چیز سے دلچسپی نہیں اولاد سے دلچسپی نہیں جائیداد سے بھی دلچسپی نہیں کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہیں دولت اور پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں کیا اللہ کا یہ نظام ہے جب حضرت انسان آئے تھے تو دنیا کی ہر چیز پر اپنا دل دیتے تھے اور جب جانے کا وقت آیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں کی کوئی چیز اچھی نہیں انسان کدیل اٹھ جاتا ہے صرف نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے دعا مانگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحافے سے کہ جس بہاپے میں انسان معذور ہو جائے اللہم عنی اعوذ کا من حرم چھوٹی سے اور حرم کے معنی آتے ہیں معذوری کا بہا آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اس بڑھاپے سے نجات عطا فرمائیے اس بڑھاپے سے بچائیے کہ جس بڑھاپے میں انسان معذور ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور بدنی سوا اور آپ کی صحت کو تندرستی اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بنی نور انسان میں کسی کو ایسی اعلیٰ صحت نہیں ملی جیسی کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کی صحت اور آپ کی جسمانی طاقت کے مقابلے میں اگر حضرت لوگوں کی ایک ہزار پچاس سال عمر تھی تو سرکار جو عالم صد اللہ علیہ وسلم کی تو دس ہزار سال ہونی چاہیے مگر آپ نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ کا من الحرم میں بڑھاپے کی اس منزل سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس منزل میں انسان معذور اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے ٹھیک اس لیے سے انسان کی عظمت اور اس کا پھر احترام باقی نہیں رہتا اولاد اس کو بول سمجھنے لگتا ہے یار دوست کنارہ کسی اختیار کرنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالباً سب سے زیادہ بنا ہوا ہوں اس وقت انسان کا دل حق جاتا ہے اور انسان اپنے دل میں سوچتا ہے یہی وہ اولاد ہے جس کی خاطر ہم نے جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کی لیکن آج اولاد تو ہمارے کام نہیں آتی یہی خاطر جائز اور ناجائز کی ہم نے پرواہ نہیں کی تھی لیکن یہ کہ یہ تو دنیا ہی میں ختم ہو رہا ہے انسان کا دل ہٹ جاتا ہے اور بقول اکبر اللہ بادی مرحوم کے کہ جب انسان بہت جلدی کو ہو جاتا ہے تو یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی آدمی اٹھ گیا یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی غیر ملکی آدمی ٹھہرا ہوا تھا وہ سٹ گیا ہم نے تو نہیں کیا اکب کے الفاظ یہ ہیں فرمایا کہ اتنے جیو کے جاننے والے گزر گئے کوئی رہا نہ اپنا کو چپچاپ مر گئے بہرحال علامہ ابن جوہی کا یہ جو کہنا ہے آخری منزل سفر کی یہ ہے فروش کا یہ کہتا ہے اے انسان تو نے سارے اسٹیشن دیکھ لیے سارے موسم دیکھ لیے اب اس دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت میں چلو عالم آخرت میں کیا ہوگا یہاں سے بہتر مکان یہاں سے بہتر خوراک یہاں سے جہ کر لباس یہاں سے جہ کر روشنی یہاں سے بہتر آواز سب چیزیں دے سکتی ہے تو جس طرح شکر میں مادر سے باہر آتے ہوئے ڈرتا تھا اسی طرح